أفضل الصلاوات وأكمل التسليمات على من كان واسطا واسطا في تخليق السماوات والأرض وكان نبيا نحينا كان سجدنا آدم بين الروح والجسد وانزل على الانتبابه الذي <تصفيق> لا <تصفيق> يأتيه للغاية من بين يديه ومن خلفه ومن جميع جوانبه وعلمه الله تعالى البيان بينا معاني القرآن والصلاة وعلى آله وأتحابه الذين اتبعوه بإحسان وإخلاق wahama loana hu di na haana hasanana wala kalluo kamawahamaluho de don أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قطرينا على آثارهم برسلنا وقطرينا بعنس بن مريم وآتيناهم إنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورقى نجة اتبعوها ما تتبناها عليه الا ابتغاء رضوان رضو الله فما رعوها حق رعايتها فآتين الذين آمنوا منهم أجرهم متثير منهم فاسقون وصدق رسوله نبی اللہ تعالی سے حق ایک الہام کی خلوص سے دل کے ساتھ دعا کرے ہوئے کرتا ہوا کہ عرصہ دراز سے رغبت ہی خواہش کی ادعا کے مسئلہ کی وبا اور اس موضوع پر اس موضوع پر سلام جس طرح سے حق بنتا ہے ہاتھ دین آدمی کا ساتھ دین کے مسئلے کو بیان کرے پہلے مکمل اس کو صحیح سمجھے بات میں بیان کرے تو ناچیز بھی تا عل تقریب میں مصروف رہا سلا کے مالو مال سوچتا رہا کلا میں ہونا غور و گورو کرتا رہا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے دین کے کسی حکم شرعی کو بیان کرنا جلد بازی سے کام نہیں لیا کہیں غلطی نہ ہو جائے, جائے. جائے. <تصح> عرصہ دراز کی تحقیق کے بعد نازیز آپ کے ساتھ میں جو کچھ کلام اولا بات سے سمجھا اور انہیں کی طرف سے جو کوئی بات ان کے کلام سمجھنے کے بعد ذہن ذہنی التماغ میں آئی آپ بتاؤں اللہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ مسئلہ مدت دراز زمانہ قدیم سے ہے ستار کے اخلاق حکومت سے کافی متنازع پی رہا ہے کلام علماء آپس کے اندر اختلاف رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جس کو توسیع دی وہ اس اختلاف سے حقیقت کو سمجھ کر اور سواب کو سمجھ کر صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے بغیر علم لوگ کے گے دشوار گزار گراٹیوڈ کبیر و حیر سہارا سے نکلنا بہت خوش ہو آج کل رفع علم اور ظہور جہل کا دورہ ہل مٹ گیا جہال نور خداوندی سینوں سے نکل گیا ہے بلکہ نور خداوندی نکلا کیا ہے وہ سینے نہیں رہے جس میں آئے الا ماشا ربی، ربی ما تو ایسے حالات میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنا اور خصوصاً آج کے مسئلے میں صحیح رہنمائی کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے میری سمجھ اور مطالعے کے مطابق اس وقت دور کو جب دیکھتا ہوں تو اتنا تو تفریح کا شکار پاتا ہوں لوگوں کو بیان کرنے والے کوئی حد سے نیچے چلے جاتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر چلے جاتے ہیں اعتدال پر قائم رہتے خصوصاً یہ جو حالات ٹولہوں کا, کا ہے انہوں نے تو غذا کے موضوع پر ایسا طوفان کر رکھا ہے کہ مجال ہے ان کے بیان کے مطابق اسلح میں سے کوئی بچے تھے ویسے تقریب تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک شرک بھی امور آما میں سے اور بدعات بھی امور آما میں سے ہے یہ سمجھتے ہیں شرک بھی سب اللہ سے لے کر مخلوق تک سارے کر کے اور مخلوق سے لے کر خالق تک چل ہیں کیونکہ یہ دہلو کا ٹولہ کیسا ہے کہ مخلوق سے مدد مانگنا شرک ہے اور مخلوق سے مدد اللہ تعالیٰ خود مانگتا ہے اگر تم اللہ اپنا مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو یہ کہتے ہیں بے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مدد مانگتا ہے تو وہ بھی کوئی ہوگی یعنی ان کے خبیس مذہب کا لازمی نتیجہ ہے اگر چکول لیکن لازم مذہب مذہب ہو جاتا ہے تو ان کا لازم مذہب یہی ہے کہ جب یہ اپنے مضحوم شرک کو لے کر چلتے ہیں تو شرک کی حقیقت کے سامنے یہ آتی ہے کہ مدد مانگی تو بس شرک ہو گیا ہٹائی اور ذاتی کا یہ فرق اچھا کرتے نہیں ہے لہٰذا جب یہ فرق نہیں کرتے تو ان کے اثر کے مطابق جب مدد مانگنا اللہ تعالی کے غیر سے شرک ہے تو اللہ تعالیٰ مدد مانگ رہا ہے مخلوق ایسے چلایا ہے فاروق آزاد جیسے بلکہ بعض کی کتابوں کے اندر آیا بعض پرانے بھاتیوں کی کتابوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ابل ہی فاروخ آزاد تو بھائی ایسے حالات میں جبکہ ایک طرف ریلوے جو ہے جو نور گا بھی ہے اس کے ہاتھ سینے نہیں رہے نہ اور کا دور ہے سیدرداس نے فرمایا جرم یا جہالت عام ہو جائے گی جہالت عام ہو جائے گی یہ وہ کالجوں کی یہ شیطانی جہالت ہے جس کو لوگ تعلیم کہتے ہیں یہ عام ہو رہی ہے علم دین اٹھ گیا ہے سرکار کے فرمانے علی شان کے مطابق اس طرح واقع ہو گیا ہے معلوم ہوا فرمانے علی شان کے مطابق سکول والا کوئی علم نہیں ہے اگر علم ہوتا تو یہ،, یہ ختم ہوتا یہ پھیل رہا ہے شریعت کا علم اٹھ جب شریعت کا علم اٹھ ہے معلوم ہوا یہ جالت ہے علم یہی وجہ ہے کہ معاشرے جو ہے نا معاشرہ وہ دور جاہلیت کی یاد تازہ کرتا ہے کیوں کہ جہالت عام یہ معاشرہ جو ہے جس طرح کے سکول کی تعلیم عام ہو رہی ہے یہ معاشرہ دور اسلام کی یاد پر تازہ نہیں کرتا معاشرے میں جاہلیت کے آزاد ہے لا جا سے عورتوں کا بے پردہ فاشانے کے ساتھ جاہل کی یادیں ہیں یہ اسلام کی یادیں نہیں ایک طرف جبکہ پورے خداوتی سینوں سے بنا ہے نور خداوتی رکھنے والے سینے نہیں رہے دوسری طرف جو رہ گئے وہ جو حالات ہوتا ہے وہ صحیح حقیقت کو یا سمجھتا نہیں یا بیان ایسے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ناجیز جس طرح دستور رہا جس طرح طریقہ کار رہا ہے کہ بلا خوف خطر اور بلا لو ہاں جی جی ناسک نے ہمیشہ جو ہے وہ حق گوئی حق گوئی کو بلب رکھا ہے اور حق سے بیان پر ہی روز کیا ہے اس موضوع پر یہ تو کے موضوع پر بھی ناسک آپ کو ان شاء اللہ حفیظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق اور سوال سمجھ آئے جو سمجھ آئے گا جو سمجھ آیا وہ پہنچا دیں گے تازی صاحب استعمال ہوتا ہے بادیوں کے بعد تو اسی وجہ سے لوگوں کے اندر تو شرط اور استعمال کرنا وہ عادیت کی پہچان بن گیا ہے کہ نہیں کو استعمال کرے تو لوگ سمجھتے جی بعد حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک شرکا انہی کے اندر سب سے زیادہ زیادہ ایمان سے میں جو یہ کر چکا ہوں شرک اور بدہ دونوں چیزیں انہی کے اندر سب سے زیادہ دا. لیکن ہم قوم ہوم ہوا وہ جانتے نہیں اپنے آپ کو بھی جانتے اس بلالت میرے بھائی اب ابا کے موضوع پر جب میں کلام شروع کرنے لگا تو اس کا سب کیجیے میں کن مباحث پر گفتگو کروں گا مباحث اول بحث اول تو ہے اس کے معنی اور حقیقت کا بیان کہ براج کا معنی لوگ شرعی یا فتح وہ بیان کیا جائے گا پہلی بات مخالفین موافقین کے کلاب کو چمک کیا جائے گا جمع کر کے جو صحیح سوا اور دوست وہ آپ کے سامنے نکال کر جاتا ہے مانے کے اندر جو اختلاف اقوال forever. آج سے دو اس کو پوری طرح بیان کیا جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ کے اندر بیان کیا جائے گا یہ دیہاتی مسئلہ ہے سامنا رکھا جائے گا دوسری بحث کے اندر کے علماء کے اختلافات پیش کیا جائے ہیں تیسری بحث کے اندر اصلاف کی طرف سے بدعات ہاتھانہ سے کو بطور نمونہ بھیج کیا جائے گا یا اس کے چوتھے تیسری میں احادیث اور اسلاب سے ثابت کیا جائے گا دھات کے ہاسانہ ہونے کو اور کے نہ ہونے بعض دھات کے ہاسانہ احادی اور کے اقوال سے, سے تیسرے نمبر پر احادیث اور اصلاف کے اقوال سے بعض کے مستحسن اچھے اور حسن ہونے کو ثابت کیا جائے جیسے وہ جو وہ آتا ہے کیا توجہ دین وہی جو کرتے ہیں وہ سب سمجھ اتنے لائیا اچھا اچھا سمجھ نہیں آ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو پر ستر پردھا حاصل آج پچاند پیش ہیں چوتھا اور جناب پانچویں نمبر پر خلاصہ خلاصہ کیس لیا جائے گا بطور اللہ نے نا حضرت ناچی نا جناب کے سامنے کی حقیقت پیش کرتا ہے مانا تعریف پیش کرتا ہے اگلی بار سبھی سمجھ آئے گا پہلے اس کی حقیقت اور مانا سمجھ آ جائے دی. اس سلسلہ کا سب سے پہلے آنے کروں گا اس کا لوگ کون کو کہتے ہیں سو لغت والے بات متفق ہیں اس کو مین لے دا کر من الارتفاع ابتدار کس میں بختر ہے ابتدا جو ابتدا ابتدا کمانا ہوتا ہے نیا بغیر نمونے کے چیز بنانا پیدا کرنا بغیر نمونے کے چیز کو پیدا کرتا ہوں بنانا یہ اس کی کوئی مثال ہو پہلے کہنا اللہ تبارک و بدیع السماوات بدیم آسمانوں اور زمینوں کو نیا پیدا کرنے والا ہے کیا لاب مطلب کہ کی اللہ تعالی نے جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں کوئی مثال نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے بنایا سمجھ نہیں آ اگر سے زمین و آسمان کی اصل موجود تھی وہ پانی ہے پانی پر جاگ پیدا ہوئی اسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا آسمانوں کو بنایا تو یہ آسمان و زمین کی اصل پانی ہے پانی کا چوہار اور پاٹائن کی اصل ہے اس کے بغیر بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کی مادہ اور اصل ہے یہ ایک اور بات ہے کہ پھر اس ماتے اور اصل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور آدم سے ہی پھر وجود میں لانے والے کائنات کو وجود میں لایا ہوگا اللہ تعالیٰ کیونکہ کائنات ساری جو ہے جب تک وہ استحال جب یہ کو مدنظر نظر رکھتے ہیں تو آخر اس کی ایک نو ایسی آئے کہ جو بالکل آپ اور پھر وہ معدوم ہوگی نیسر ہو اللہ تعالی نے وجود میں لایا ہوا وجود کی دولت صفت اس کو آتا سمجھ نہیں آ رہی لیکن آسمانوں زمینوں کو بت کا ہے کو اور جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بدیع اور مبضیح مبضیح اس کا معنی اللہ تعالیٰ نے زمینوں کوئنات کا ہے وہ نہ کسی چیز کو بناتے ہیں مخلوقات کرتے وہ نمونہ سامنے رکھتے ہیں یہ سائنس اشیا جو آپ کے سامنے ان کا کوئی نمونہ ہے کوئی انسان کا نمونہ کو دیکھ کر انہوں نے مشینری تیار کیا ہے کوئی پرندوں کو دیکھ کر مشینری تیار کیا ہے کسی چیز کو کسی چیز نمونہ ہے اللہ تعالیٰ آسمان کو نیم کو بغیر نمونے اور مثال کا اس وجہ سے مبدع اور بدی کوئی نہیں اللہ تعالی کے سوا مبدع دے بدی ہر چیز جو مثال کو جو بھی دیکھے گا وہ بالکل نہیں ہوگی اس کو جو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا عجیب لگے ہے سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ کا اس میں بدیبے اس کا کیا معنی ہے بغیر نگونے کے پیدا کرنے والا بولو بولو بولو بولو اور یہ جو ہے چیز تو لغت کے اندر اس کا معنی بہت عام ہو گیا کوئی بھی ہو سکے سمجھ نہیں آ چاہے اس کی اصل ہو اس کے لیے اتنا شرط ہے کے مثال اس کی بھی بھی البنی... <tisn1> لئے لغت میں کیا ضروری ہے مثال نمونہ اس کا پہلے آم کے اس کی اصل ہو یا یہ لوگوں کو دلا دانا ہے نئی چیز یعنی جس کا کوئی اصل جس کا نمونہ نہ ہو جس کی مثال نہ ہو چاہے اس کی ہو یا یہ لاز لوگل کو مانا ہے شرحیم کی کی کی، کیا جو ہے نا شرح جو کھٹھی مانے ہیں نا ان کے بیان کے اندر دو گروہ ہیں دو جماعتیں ہیں دو فوائدے ہیں دو طریقے ہیں سمجھ نہیں آئی <سلام> لیکن لگتا, لگتا ایسے ہے کہ وہ ایک, ایک لفظی نظا ہے بس بس جو حقیقت نکالتے ہیں نا دونوں گروہوں بس سے بس جو کچھ حاصل ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جس کی شریعت یہ ہے یہ ہوگا کہ ایسا پیتا ایسا عمل ایسی بات ایسا طریقہ کی, جس کی جب یہ ایسا ہو جاتا ہے بالکل اس کی اصل نہ ہونا کے نزدیک جس کی بالکل ہی اصل نہ ہو وہ سب کے نزدیک پر دودھ گزار اس کی کوئی شراب ناخریت میں گنجایا جائے گا اگر ان دو گروہوں کے علاحدہ علیحدہ طریقے اور مانے کو بیان کروں تو وہ یہ دو حضرات بنتے ہیں یہ دو گروہ دو دو جماعتیں ہمارے پیچھے بزرگان دین یعنی آل سنت و جماعت کے بزرگوں یہ جو دو جماعت جماعت گروہ بن ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے قرآن ماننے والے متعلدین اضرا متقدمین اصحاب مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے قرآن امام مالک بالکل شریعت کے امام امام اعظم کو نہیں پہلے ہو گیا امام مالک دوسرے ہو گئے امام مالک رحمہ اللہ کا قرآن شاید <ساکس> پانی پرانے پرانے سو،, سو تین سو اسی سو پہلے کے بعد اتر پردیش میں سمجھ نہیں آیا پھر ان کی بات, بات کے اندر بات بات ہی کی گئی اور جو بعض آخری نظر آتا ہے وہ تو اچھا اچھا اور متاخرین میں امام شاستری کا نام آپ جانتے ہیں گجرات کے بہت بڑے ماموں میں شاید سمجھ نہیں آئے ان کی کتاب السلام کون سی یہ جو ہے نا الحج اسلام یہ کتاب ہے یہ کسی موضوع پر ہے یہ ساری کتاب موضوع پر ہے سمجھ ان کا طریقہ شمار ہو گیا طریقہ پہلے کیا موضوع پر جو کتاب مالک رحمہ اللہ نے لکھی تھی وہ کتاب شو ابن رن کا یہ پانچ سو بیس کچری کتنا دیر امام شاستری کو ہیں یہ پہلے امام پر جو ہے نا یہ پہلے ابو بات کر دوسرا طریقہ اور وہ ہے اور پرانے نئے شاپی اور ہنفیوں کا ایک طریقہ ہو گیا ایک, ایک, ایک پرانے مالکیوں مالفی کا دارگ ہو دارگ دارگ گیا ان کے جو باد والے ہیں پچھلے وہ ادھر بھی جا کر ان بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے متاثرین ادھر کی ہوئے ہیں اور وہ کیا ان کا جو اختلاف ہے مستقل کا وہ پھر کے اختلاف آتا ہے اور کیا ساری حقیقت آپ کے سامنے آ گئی سمجھ نہیں <millimeters> دونوں طریقوں کا خلاصہ نکال کر کے بیان کرنے والے حضرات وہ ہیں حضرت شیخ محمد علی بن حسین المکی المالکی الفی اللہ جو امام امام احمد اللہ تعالی کے بہت بڑے دوست ہیں گہرے دوست ہوئے مکہ شریف کے مالک میں زبردست وقت بہت بڑے شیخ محمد علی کتاب تھی امام کراچے کی الفروق اس کے اندراج میں مختلف مسائل کے درمیان اور قواعد کے درمیان تو ان کا نام اس کتاب کا نام رکھا فروخت دوسرا نام اس کا انوار امام احمد بن نے رحماء اللہ سن چھ سو چوراسی مشہور سلطان بن حق السلام کے یہ شاگرد تاز جن کے یہ شاگرد خاص ہیں وہ شافعی مذہب کے تھے یہ مالک مذہب یہ کس مذہب کے ہیں تو حضرت یہ جو ہے امام خراب یہ بہت بڑے امام ہوئے اور پوری دست حاصل ان کی جو بھی کتاب پڑھی جاتی ہے انتہائی تک اور ان کی مشہور کتاب جو ہے وہ امام فخر اسمام پر نفا یہ امام خراب انہوں نے یہ جو کتاب چار جاتوں میں رکھی الفرو نا اس کتاب کی یعنی انہوں نے اپنے طرف سے جو کچھ پڑھانا تھا پڑھایا جو کم کرنا تھا اس کو کم کیا تو اس کا نام رکھ دیا تحظیب کیا رکھ دیا یہ جو ہے نا یہ تحریر الفروخ کے نیچے حاجی میں چھپی ہوئی ہے چار جدوں میں جو الفروف ہے کے نیچے یہ شیر محمد بن حسین محمد علی بن حسین نا ان کی کتاب تو کنو نہیں وہ دونوں طریقے تریقہ شاہیا اور طریقہ شا ساہ شافیہ سر حضرت کے ساتھ ہے لیکن میں اس کو یہی طریقہ شافیوں کے ساتھ تازی کرتا ہوں کہ امام شاف احمد اللہ نے سب سے پہلے تاریخ پیش پیش کی تھی صحیح سمجھ نہیں آیا تو یہ جو حضرت ہے نا شاید محمد علی مالک اللہ <inate> انہوں نے خلاصہ کرش پیش کیا ہے نا دونوں طریقوں کا اس خلاصے کو پیش کرنے سے پہلے ہی نہیں چلو ٹھیک ہے اسی کو کے اندر قاعدہ نمبر کیونکہ یہ فرقوں کی کتاب ہے فرق پتہ مختلف روایت اور مسلوں کے درمیان تو انہوں نے کائدہ نمبر دو سو امام کرافی مالکی نے قاعدہ نمبر کتنا رکھا دو سو باون جس کے اندر بھی کا ذکر کیا کون سی ممنوع ہے کون سی نہیں ہے آپ نے اس میں فرمایا میں نے مستفر ہے وہ کبھی وہ لہٰذا کی تقسیم نہیں کرتے طرف بلکہ یہ کہتے ہیں یہ شریعت بری ہے کوئی اچھی نہیں ہے کوئی تقسیم نہیں ہے منجائی نہیں یہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ تقسیم کیوں نہیں بچتے کیونکہ ان کو تقسیم کی ضرورت ہے اپنی اطلاع کہ جتنا پیدا کے کبیاں ہیں سب کے نزدیک سب کے نزدیک کے کبھی یہ اسی کو ہی درد کہتے ہیں باقی کو ہاں اس یعنی میں نہ رہنا کیوں کے نزدیک جب زیادہ جو بھی نیا کام پیدا ہوا وہ سب ان کے نزدیک آرام جی غلط یہ غلط, غلط فہمی ہوگی ان لوگوں کی جو ان کے مدد کو پڑھ کر یہی سمجھ لیں کہ ان کے نزدیک ہر نیا کام جو ہے نہ مختلف ہے وہ کسی کو اس کو دیتے ہیں کسی کو مسالے مسا کہتے ہیں کسی کو کچھ کہتے ہیں نام کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جس میں ملے وہ ہے وہ یہ کہتے ہیں لہذا اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا پہلے نمونہ نہیں ہے نمونہ نہیں ہے لیکن شراب اس کی بنیاد ملتی ہے نا نمونہ وہ دین میں داخلہ اس کو دین سمجھ کو جناب جلدی کوئی مسالے مسئلہ کبھی کر دیتے ہیں مختلف سمجھ نہیں آئی لہٰذا ہر نئے آنے والے کام کو یعنی یہ حرام تقسیم کر گئے کہ ایک وہ ہے جس کی اصل نہ ہو ایک وہ ہے جس کی اصل بنیاد ہو جس کی بنیاد ہے اور وہ حضرات جو ہے دوسرے اپنا جب وہ لوگ کس معنی معیشم کا مطلب کیا نکلا کہ ایک تقسیم تک شریف ہے اور وہ دوسرا تولا امام خاک و احمد اللہ اور وہ بھی دونوں طریقے کا خلاصہ یہ جو نکالا ہے جو زید ان کے مذہب کے بہت بڑی معمو ہے قید ہو لیکن امام خراب کیا ہے یہ دوسروں کے دوسرے جماعت جو ہے نا جو تقسیم کے قائل ہیں جو تقسیم تو نہ ہوا متاثرین تقسیم کے قائد ہیں تو یہ وہ پیشی ہیں جو بیانیاں پیش کی ہے میں طریقہ پیش کر کے پہلے دونوں طریقوں کا وہ پھر تقسیم کی طرف آتا ہوں ولد عبارت پڑھ رہا ہوں جو اسی دو سو باون قاعدے کے تحت آپ نے تہذیب اپنی میں کلام کیا یعنی اپنی تہذیب کتاب کے اندر جو کلام کیا خلاصہ نکالا وہ ہے دونوں طریقوں کو وقررها الساطبيه وبنى عليها كتابه من احكام من ان البدع لا تكون الا قبيحه ما هي الا لعب على حدود خلاصه مبنيه على امور خلاصه والذي يتحقق ويتحقق جميع ما ذكرنا طريقه صاحب مالك المتقدمين على الاصل واختار قضي وبنى عليها في نابو من ان البدع لا تكون الا قبيحا من بيته عن مبنيه تن على الاصول الثلاثه الاول هو ان البدعه حقيقه فيما لم يفعل في صدر الأول ولم يكن هو اكثر من اصول الشرع ومجاز في غير ذلك الامر الغاني ان جميع ما ورد في ظلم البدع من نحو قوله قل الله عليه وسلم كل بدع تلك باقنا على عموم باقنا على عموم الامر الغالث والقول بان البدع لا تدخل الا في العادية التي رابط فيها من التحبب وان طريقة انتشام البدع الى قبيحة وحسنة والقبيحة الى حرام واطف الى حد الكفر, والله الكفر والله او الى حد الكبيرة. اولا و الى مكروه تنفيها والحسن الى واجب ومنطب ومضاحة <تصفيق> التي اختار الاصل وابن الشاف ومحمد الزرخان بل جرى عليها عمل اصحاب مالك المتاخرين كالزفاف وغيره. وبنى عليها الاسم. الفرق بين القاعدتين المذكورتين. وإليها ذهب الامام النووي والامام ابن عبد السلام. شايف الشايف القرافي وغير واحد من اصحاب الشافحي. مبنية على ثلاثة دمور ايضا. لو ولو ان البدعه حقيقه فيما لم يفعل في صدر الاول كان له اصل من اصول الشرع املا الامر الثاني ان جميع جميع ما ورد في البدع من اخذ قوله صلى الله وسلم كل بدعه ضلاله عام ومطعام بأن جميع بودت بودت تلحبا دا تلحبا دا اس کا خلاصہ دو, دو طریقے ہیں نا ایک شاستری متفر مالکیا اور امام شاستری کا طریقہ دوسرا شاستری دو اور حافیان. بھائی ہاں نام کیا کرے گا یہ پہلا طریقہ جو ان کے نزدیک سمجھو کبھی حسا نہیں اور ان کا وہ طریقہ تین چیزوں ان کے نظر یعنی جو ہے وہ اس کے اندر یا تین عمر دے یا ان کا طریقہ تین چیزوں پر بربند ان کے طریقے کا دارو پدار تین چیزوں پر ہے یہ بھی ہے کہ حقیقی مانا یہی ہے کہ جو سمندر ہوا پہلے دور بنا ہو کیا صدر ابول کا ہے لگتا ہے جیسے جس کو صحابہ کا دعوا کیا تو حقیقی معنی کیا ہوگا انگریز کا حقیقی معنی ہے جو صدر ابول ایسا کام ایس, ایسی بات جو دل پہلے دور میں دورا اور اس کی کوئی شریعت میں اصل بالکل نہ ہو اس کی کوئی اصل شریعت میں حقیقت میں اسی کو پہنچ حقیقت میں ان کے مذہب کے مطابق وہی ہے جو پہلے زمانے میں نہ ہو اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو بالکل اس کے علاوہ جائے گا کہ شریعت یہ ابھی اس سے موجود ہوں تو اس کو سجا دے گا ان کے شہید یعنی لوگ اعتبار سے کہہ لو شریعت کے احتارا یعنی مجاج جو ہے نا وہ شرط حقیقت لوگ شرن بجا جاتا یعنی اس کو مجاجات شریعت حقیقت مان مجاز سمجھ نہیں آ رہا ہے دوسری بات جس پر دار و وتار ہے اس کے طریقے کا وہ یہ ہے مسفرت کے اندر اور برائی کے اندر جو حدیثیں جو وہ عام ہیں اپنے حمود پر باقی ہیں ان سے کوئی چیز مستہ نہیں ہے لہذا کی کوئی تقسیم نہیں ہے جو سمجھ آ رہی ہے جدا کا اس کی کوئی حقیقیقی مانے کو اس طرح کی جو حقیق ہے وہ مراد ہے لہذا بولا ہے بولو تیسری بات جس پر ان کے طریقے کا دار و داروں وہ یہ ہے جو عمر آدیا ہوتے عمورے ایک ہے عمور عبادیہ اور ایک ہے ایک ہے عبادت والے کام ایک ہے عادت والے کام کیا جو عادت والے کام ہیں نا کپڑے کھانا پینا سونا بیٹھ بیٹھ بیٹھ بولنا یہ کہتا ہے ایک پھر وہ کے جو کیا جائے جائے اے ان کو بتا رہے آدت کیا جا سکتا ہے عبادت بھی آ تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ جو عمر عادق یعنی یہ باد امور ہے بات جاری ہوتی ہے سمجھ نہیں آ رہی جو کام بطور آدت کیے جاتے ہیں ان کے نزدیک وہ کا کوئی دخل نہیں اگر ہو تو لوگوں کے پاس سمجھ نہیں آ مکانوں ہو گئے کھانا پینا وغیرہ یہ وہ چیز ہیں دنیا کے کام جو ہوتے ہیں وہ سارا ایسے کام جو ہے بطور آزاد کو آ جائے گا کہیں تو وہ لوگوں کو جائے گا شریر بالکل لہٰذا تبدیلی آ رہی ہے اور بول بولو بولو ہاں یہ یعنی جو کام بتا اور دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں نا کیا جاتے ہیں ان کے اندر ہوگی لہذا جو جن کی آشا نہ ہو ارے بھائی وہ کبھی ہوگی اس کی اور لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک یہ ہے کہ وہ حقیقی وہی ہوگی حقیقت وہی چیز کی ہوگی جو نہ زمانے ہو اور نہ ہی اس کی شریعت کے اندر کوئی بنیاد ملے دوسرا یہ ہے کہ میں جو کچھ آیا بداج کی مذمت میں وہ سب اپنے پر باتی اور تیسرا یہ ہے کہ امور عادیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عمر آبادی کے ساتھ یہ ایک طریقے کے تین امور دوسرا طریقہ جو کو بداجی اور کی تقسیم کرنے والے یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے یہ کون ہے سافائی اور ہم ہنسی لوگ جو ہمارے بزرگ میں ہنسی یہ کہتے ہیں کہ ہر کیا ہوتی ہے بری ہوتی ہے ہے گفت تک بھی پہنچتی ہے اور کیا کیا دل ہی تک بھی آ جاتی ہے بولتے نہیں یار یہاں پہ سے جو مذہب کے طریقے کو بیان کرتے جو عبارت ہے نا ان کی اس کے اندر تھوڑا سا خلل حل سے جو ہوا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے جس طرح وہ یہ ہے کا طریقہ تھا ان سے لے لے حالانکہ یہ او الہ حد قبیر سے آگے اولا لکھا ہوا ہے وہ اولن ہونا چاہیے او الہ حد کبیرت پھر وہ جو کبیرا جاتا ہے پھر وہ حرام بن جاتی ہے جس کو دبا کہ قبیرہ بھی بن جاتی ہے اور مکرو تنظیم بھی ہو جاتی ہے سمجھ جو کبی ہوتی ہے اور جو بندہ حسنہ ہوتی ہے وہ واجب بھی ہوتی ہے مندوب بھی ہوتی ہے بھی ہوتی ہے نہیں سمجھ دلوقتي لگی دلوقتي اللّ اللّ دلوقتي دلوقتي. اصل سے مراد امام کراچی کو اصول ہے نا کیونکہ وہ اصل ہے اور یہ کتاب اس کی تعزیب ہے جی سمجھ نہیں آ رہی اصلاح کے طور پر تو یعنی امام کراچی نے جس کو پسند کیا اور ابن الشاف نے بھی اسی کو پسند کیا ابن الشاف امام ابن الشاف شین الف شاخ اور یہ سات سو تیئیس کے یہ بھی امام مالک رحمہ اللہ کے امام مالک اللہ اللہ میں سے ان کا نام ہے امام بن شاہ ابن الشاہ کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے بھی ترغیب تہذیب کی یہ اصلاح کیا ہے کہتے ہیں کہ فروخ جو نا اس کی ساری باتیں اے جو اے اتواد ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہیں جب تک کہ ابن شاد کی کتاب جو ہے نا جو تلخیس ہے تلخی تو تلخیص فروخ جو ہے اس کو نہ پڑھا جاتا ہے جب جس کی تعریف ابرد کر دیتے ہیں تو ابرال شاہد نے اس بات کا رسیق کر یعنی امام خراب نے جو کی تقسیم کی سیاح اور ہسنا کی طرف امام دن بنا سلام کی اتفاق ہے تو انہوں نے اس کی تعریف جلدی جلدی تو اصل یعنی امام کرافی کی کتاب القروخ جو اصل ہے دونوں نیچے دو کتابیں ہیں نا امام جو کراچی کے نیچے کتاب ہے تلخیص ہے ایک تحیب ہے تلخیص ہے تلخیص فروخ جو ہے وہ امام ابل شاد کی ہے اور جو تحظ ہے وہ نیچے شہر فلقی کی ہے تو امام ابل نے اس کی تصدیق کر دی تصدیق کر دی تو اتنے شاد کا بھی کوئی مطلب ہو گیا امام سرکاری جو مشہور ہے شرح واہد النیا والے انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا سمجھ بات کیا اور جتنے وہ اصحاب مالکیاں ہیں انہوں نے بھی ابھی تقسیم کو پسند کیا سمجھو ذرا کل ہوا گئے امام سب کا گڑک ہوئے ہیں سبکا تو انہوں نے بھی اسی کو پسند کیا وغیرہ اور جو فرق بیان کیا امام بال سرافی نے اس کی بنا بھی اسی پر ہے امام اور امام نوبی جو ہے امام نا سے ان کا بھی خیال یہی ہے سلام کبھی آپ چکے ہیں سب کا وہ کبھی ہے اور ہر بھی ہمارے انہیں کے ساتھ ہاں جی ان کی کتابیں پڑھیں گے سمجھ نہیں بات تو یہ طریقہ یہ بھی تین امور پر مبنی ہے جس طرح جو طریقے کٹاروں مدار تین چیزوں پر پہن کے کتاروں مدار ان کے نزدیک یہ تھا پہلا طریقہ پہلی چیز یہ تھی پہلی بنا تھی کہ بھئی بداط حقیقت میں وہی ہے جو زمانہ اول میں نہ کیا گیا نہ ہو اور اس کی کوئی اصل شراب ہے بالکل نہ ہو اصل انہوں نے کہا بداط حقیقت میں وہ ہے جو صدر اول میں نہ ہو کی اس کی شرح میں اصل ہو جانا سمجھ نہیں آ آر رہا ارگ ہو گیا نا? انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ خدر اول میں ہو زمانہ اول میں ہو اور نہ ہی اصل ہو انہوں نے کہا نہیں جی. زمانہ اول میں نہ ہو چاہے اصل ہو جانا ٹھیک دوسرا یہ ہے جو حدیثیں مذمت میں آئی کے وہ ان و... پر بات چیت کے نزدیک کیے نزدیک نہیں آس یہ خاص جسمنٹ ہم جائیے تو ہم لہٰذا جو بدا جن کے نزدیک کبھی آئے حدیث مذمت ہے جو سمجھ نہیں آ رہی تیسرا یہ ہے کہ جتنا ہیں وہ کھانے پینے مکان وغیرہ ان کے نزدیک داخل ان کے اندر نہیں ہو سکتی تھی ادھر ہو سکتی ہے داخل ہو سکتی اب دنیا کے دونوں طریقوں کو جو مولا نگر اولا بار کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ متقدمین مالکیہ کا یا اس کا نام رکھوا ہے شاپیا کا ایمان سے بتاؤ ایسے عقائد لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مصطبہ کے ان نہیں ہے یا پھر کیا ہے دوسرا جو ہے طریقہ وہ شاپڑیا کیا ہے اور متاثرین مالکیا کیا, کیا اب ذرا ذہن میں رکھنا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اور حنفیہ کا طریقہ جو ہے نا وہ بڑا مضبوط طریقہ تھا جس کی وجہ سے متاخرین مالکیہ مالکیا ادھر ٹوٹ پڑے سمجھ نہیں آ رہی یاد آپ انہوں نے کہا نہیں جی. وہ جو ہمارے پہلے لوگ کہہ گئے میں, ان کی باتوں کا مطلب ایک ایسا ہے کہ جس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ صحیح بات شاہتی ہے ورنہ وہی وہ بھی اپنے بزرگوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں کوئی وجہ ان کے سامنے آئی جس وجہ سے ان کو یہی صحیح لگا کہ ادھر چلے ان کے کلام کا مطلب یہی آتا صحیح نکلتا ہے ورنا یہ نام یہ نہیں وہ سمجھا <surfing> کہ انہوں نے جن main. جناب بالکل ہی اپنے مذہب کے متقدم کو سمجھ نہیں آ رہا خیر میں آگے بتا رہا انہوں نے کیوں ترک کیا متقدمین کا جو طریقہ تھا سمجھ آ گئی آپ جی مطلب کردے میر بال جو ہیں ان کے نزدیک جس کا نام شریعت میں ہے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کوئی آئی نہیں ہے وہ سب پورا لیکن پہلے وہ ان کے تین چیزیں دین میں رکھنا جن پر انہوں نے بداج کی بنیاد اس طریقے کی بنیادیں کہ بھائی بدعت کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ بدل وہی ہے جو زمانہ اول میں بھی نہ ہو اس کی بنیاد بھی نہ ہو ارے بھائی بنیاد نہیں ہوگی تو اس میں تو سے بھی دوسرے کا وہ کہتے ہیں بالکل کی نہ ہو اور صدر اول میں بھی نہ ہو تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ساری باتوں کو مذہبوں کو پڑھا جائے تو نتیجہ یہ بھی لگتا ہے یہ بات کی اصل نہ ہو وہ ہوتا ہے اس پر بات ہے آپ کے سامنے سمجھ نہیں بات <مدلس> <انہا> جو طریقہ ہے اپنے بزرگوں کے طریقے کی بات مار رہا ہوں بے بنیاد ہے وہ کبھی ادھر سے لے لیتے ہیں کبھی ادھر سے لے لیتے ہیں وہ چور ہے چور وہ پیچھے امام ہے امام ان کا مل رہا کو اصول ہے بندہ ہوتا ہے اس بغیر یا ان سے پہلے خارجہ لوگ ہیں تو یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کسی کی تقریر نہیں کرتے اور ہمارے جتنے گزرے ہیں ان سے خبیص لوگ کبھی ادھر سے لے لیتے ہیں کبھی ادھر سے بات لے لیتے ہیں کبھی ادھر سے اور اپنا ایک کتو بھگوان نے ایک باغ بنا رکھا ہے وہ کیسے پنجابی دوائی ٹوٹو تو یار جس کے ایسے اتنے بڑے پل ہوتے ہیں جس کو یار وہ اس نہیں بیج نکال کر نا امبل پا وہ امبل کا ایسا ٹوٹو کہتے ہیں دو نوٹرو کھڑے ہیں تو ٹوٹو ہے بنا ہوا ہے حضرت امام ہے اور جناب پیچھے ساتھ امت نکالو تو کتنی ہے دو دو البانی بیٹھا کو یہ طریقہ یہ طریقہ ہے اس کو الگوں کی بے ہے بات ایسے لوگوں کو رد کرنے کی ضرورت نہیں اتنا ان آئی مذہب جو ہے وہ وادی واضح ہے باطل بھگوان کے اندر اتنا واضح ہے کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ عوام کی بالکل جو ہے نا جانا پڑتا ورنہ یہ ہے لالی ہے بےکار مطلب ہے بےکار اسے رد کی ضرورت نہیں ہے ادھر جانے ہماری عوام کو ایسے نظر کو مقزول کرنا پڑتا ہے خرچ کرنا پڑتا ہے سمجھ نہیں آ یار زبان کو بیان تو سمجھ جو کرنا پڑتا ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں جو کچھ اس کو متعین کیا جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس کا خلاصہ وہی ہے جو نکال کر رکھ دیا ہے تین دنوں کے اندر بس ان کے نزدیک ہے جس کی بالکل بالکل بالکل نہ کھانا پینا بیٹھنا طرح بنانا کس طرح بنانا یہ وہ کہتے ہیں بولو بولو بولو ایمان شاستری کے نزدیک دینی کا ان کے اندر کمی زیادتی توجہ نہیں دی زیادتی کر لینا یعنی شریعت سے جو سادت ہے اس میں بڑھا لینا جو شریعت سے سات ہے اس میں کمی کر لینا بولو اور احتیاط رکھنا کہ ہم آواز کمائیں گے یہ بھی یعنی ان کے مطابق دینی کام کے اندر کمی پیشی کرنا سواب کی ساتھ کیا یعنی دین سمجھ کر دین کو بڑھا لے دین سمجھ کر دین کو گھٹا گٹا وہ کمی پیشی اپنی کو دین سمجھنا بول بولو, بولو جب تو اس کی بنیاد میں انہوں نے پھر بھی داد کے تمام آرام جو ہے نا ان کو بیا ہے ان کو متفرع رکھنے ہے اور اسی پر ان کی ہے ماروا اچھا اس کے مقابلے میں جو دوسرا طریقے والے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جس جو زمان پہلے زمانے میں نہ ہو ادھر ہے جو پہلے نہ ہو پہلے زمانے میں نہ ہو بعد جو پیدا وہ پیدا ہوا ہو توجہ ذرا چاہے بنیاد ہو جل جائے جل جائے پھر آگے تقسیم کر لیتے اب جس کی بنیاد میں جس بھی ہے وہ بھی زیادہ بولو بولو یار آپ جب کسی واقعی کے ساتھ کلاس کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو چھیڑتا ہے تو اس کو کہو یار پہلے اولا ہوا اور طریقے بتاتے ہیں طریقے بتاتا ہے اس کی ماں بچے یہ جو مطلب مذہب ہے جو کہ نہیں کبھی کبھی ہاں دنیا کی کام جو ہے ان کے اندر بھی ہو جاتی ہے بی ہو جاتی اور وہ اس کو پرہ کرتے تھے وہ بہت تھوڑے ہوئے متقدمین بہت تین سو عیسوی سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں کیا؟ وہ آجا جاننے کو اور حضور سید جو طریقہ ہے مبارکباد شاید وہ تین میں چاہ دنیا اس طریقے کے خلاف چلنے کو صحیح باب کے اندر کے باب کے اندر یعنی یعنی کیا مطلب کہ ان کی رہائی قسم کے بارے میں اگر گئے وہ اپنے باپ کے اندر اپنے عمل کے اندر جو کرتے تھے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ہم بل بل لیکن کے لیے وہ طریقہ موضوع ہے یہ میں نہیں کہہ رہا باغبانوں کے طریقہ ان کے لیے موزوں تھا بالکل لیکن ان کا طریقہ دیگر امت کے لیے موزوں تھا اسلام نے اتنا حرج پتہ نہیں حالات کیا کیا جہاں تک ذہن میں رکھنا کشمیہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک حالات اور زمانے کے تقدیلی سے احکام بدل جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف کا جو طریقہ مبارک ہے بعض اوقات جو دنیا میں دنیا بھی اخبار اوقات اس کو چھوڑنا واضح بھی ہو جاتا ہے حالات نہیں ہے زمانہ نہیں ہے مسئلہ کھانے پینے اور رہنے کے اندر اتنا ساتھی آپ لال عالم بھی وہاں اگر جب ہم اس پر تشدد کریں او دار دار دار جی دار دار دار دار اور گھر میں یہ تمام چیزیں نافذ کریں اور طریقہ وہی ہی اپنائیں ہمارا اس وقت جینا محال ہے جن حالات میں ہم ہی رہیں گھر والے بگڑ جڑ اس وقت ان کو اچھا اچھا سہتا کر بھی اگر گھر میں رکھ لینا تو یہ بہت بڑی بات مکان کہ چھڑیوں سے دیوارے مکانوں کی دیواریں بھی چھڑی ہوئی تھی یا یہ درختوں کے جو ہوتے ہیں نا اون چھاپے دیوار لوگ بارے بارے لوگ سے بلوں بلوں بلوں اگر اس کی کہاں بولو رسول اکرم صلی اللہ یہ تو دنیاوی بات ہے ارے بھائی دین کے اعتبار سے بات ہوئے ہیں اس وقت گوتی دیا بھرا دین کے مسئلہ نماز نماز پڑھنے جاتی تھی نکال دیا جاتا تھا جا کر پڑھتی ہمارے تمام دور بدلا جاتا بلکہ حالات بدل گئے اگر اکرم کی جگہ ہوتے وہ بھی منع کر دیں صحابہ کرام نے اتفاق کیا حضرت کیا نا صاحب سب کا دیکھ دیکھ آپ کے سامنے کیونکہ حالات بدلے اور جب کتنے کا شر شر کا وقت تھوڑا سا آیا تو انہوں نے سمجھ لیا کیا بہت ہوگا نا کہ وہ عورتیں نہیں سمجھ میں صحابہ کا مقصد یہ تھا روکنے سے کہ وہ عورتیں کیوں کہ نہیں رہی لہٰذا ہے بہت خوش لہذا گھر میں ہی رہے کا جو ہے نا وہ جناب قائم رکھنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا لہٰذا ضرور ماحول معاشرے کو سمجھ نہیں آ رہی ماحول اور معاذرے کو اور اپنی مسلمان بیویوں کو اپنے مسلمان وغیروں کو بدکاریوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے یہ تو دینی امور, ہیں امور کی باتیں ارے بھائی. اب ہم بنیادی امور کے اندر بھی اسی طرح کی سختی کریں ہمارے گھر, گھر میں اس وقت یہ بجلی وغیرہ جو کچھ ہے دنیا بھی سہولتوں کے اندر رہ کر یہ ہماری عورتیں ہمارے بال بچے ہمارے گھر میں رہ ہمارے ساتھ رہے تو یہ بڑی بڑی قدیمت کی بات اور ہم سب چیز کریں تو شاید محمد بن اسلام اپنے دور میں بجا جا جاتا جو اپنے ساتھ نے کیا تھا محمد کے لیے موضوع ہی سمجھا گیا ان کے طریقے کو اس وجہ سے اور محمد عام آدمی نہیں ہے ذرا ان کی تاریخ جو ہے تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ میرے سامنے کتاب ہے شی روبال حبی رحمہ اللہ بولو بولو بولو کی پیدائش کے متعلق بتا رہے ہیں ایک سو اسی ہجری کے اندر میں وہ پیدا ہوئے ایک سو کتنا قریب زمانے گئے مجھے تو جو لگتا ہے جیسے ہو کیونکہ سو ہجری کو آخری شادی گئے کتنا ہجری کو اور ایک سو اسی میں یہ چلو اخبار یہ لکھت دیے توجہ امام ابو عبد اللہ جو ہے یہ افضالوں جو ہمیشہ آتا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور پر چلنے والے آگے عزمت ہے جیسے امام میں ابو حنیفہ سریف کی ماں بھی اسی طرح امام بن عبال کے ہیں اس پوچھا کسی نے ان اللہ پوچھا گیا حضرت آپ نے جو فرمایا ہے کہ میری امت گمراہی پر اچھی نہیں ہوگی جمع نہیں ہوگی اتفاق نہیں کرے گی لیکن جب ہم احتیاط دیکھو امت میری میں پڑ گیا تو سوال بڑی جماعت کو لا پکڑنا جماعت کے ساتھ لگ جانا تو پوچھا گیا حضرت یہ بڑی جماعت سے کیا مراد کیا مانا ہے فرمایا محمد بن اسلم صاحب فرمایا محمد بن اسلم اور محمد بن اسلم جو ہیں ان کے ساتھی جو ہیں فرمایا یہ کون ہے یہی بڑی جماعت ہے یہی حق والی ٹولہ حق والا ٹولہ بتاؤ کتنا بڑا جو ہدایت کا کیا بن گیا فرمایا پچاس کسی شخص کو میں نہیں سنا کہ محمد بن اسلام کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ان کی طرح زیادہ کے طریقے کو پکڑنے والا اب دیکھو بھائی مزدور ہے یہ آگے چلیے وہ دنیا کے اندر بھی کہتے ہیں تھے دنیاوی پور کے اندر بھی نبی رواج کا طریقہ چھوڑنا منو مملو ہے کبھی کا امام شاستری نے یہ سارا لکھا ہے جو ادھر پیش کر کرنا ہوگا اب ساتھ یہ امام انہوں نے شہزاد کے اندر انہوں نے لکھا ہے یہ جو امور ہادیہ اور امور عبادیہ ہیں نا ان کا باب انہوں نے باندھا ہے نا ان کے اندر جاری ہوتی ہے کہ ہوتی ہے تو اس کے ذمن <سؤال> کے اندر آپ نے فرمایا فرما محمد, محمد بن ہاں بچہ پیدا ہوا حضرت محمد بچہ ہوا تو جاؤ میرے لیے دو چھترے خرید کر کے لاؤ میں نے بچے کے پیدائش پر کیا کرنا ہے آپ کرنا کرتا بتا مجھے فرسٹ لڑائی لو میںقل میں نے خبر تو ہے وہ اعطانی عشرہ اور دس فلم دی جاؤ اس طرح بھی تحقیق والا تن کھولو لکھا ہوا ہے ساتانی عشرہ کرو کالے اس طرح بھی تحقیق والا تن کھولو شان پھر فرمایا ان الا حیفۃ کا سنتوں وناخذ الدقیق بدعت کیا ہے اور سنو بھائی کے محمد والا محمد میں محمد میں بولو بولو کتنا مستبیت کتنا طریقے پر پاپا چلتے تھے محبت میں uh -huh. ارے بھاپھی آجا تو آٹا جان کر میں نسل رہتا اگر تم نہیں دیکھتا اگر ادھر ادھر سے چلتا ہے باپ تو ان کی بھی چن لے تمہارا تو کوئی نہیں ہے چلو ہمارے ایمان سے اگر کوئی چنتا ہے تو نکالتا ہے باتیں تو یہ نکال کر پھر اس پر لوگوں کو پتا محمد بل اسلم جو ہے وہ بہت ان کو تمہارے نزدیک کو پکے ہیں وہ آتا ہے اور ان کے نزدیک کو بدھاچا کبھی ہاں गंदी, गंदी है जब गंदी, गंदी है, गंद तो वहां भी क्यों अब अबी है बोलो बोलो ये क्यों प्रेम करता है को गाओ, अब चल, सुन रस रस रस रस रस रस। इसी में बात करूं से मैंने امام جی سید و لکھ رہے ہیں موضوع کے حوالے سے نہیں ہے اس وقت امیر ہو جائے امیر علاقہ امیر حاقی محمد بن اسلم ہیں مجھے اس نے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا جب میں پکڑ کر اس کو پاس پیش کیا گیا محلے ہیں کیونکہ وہ حاکم تھا اور پورا طریقہ رسالت پر حاکم نہیں تھا میں نے جا کر اس کی کو عمارت اور حکومت کی وجہ سے اس کو سلام کافر لڑا نہیں رہی ہے جو ابھی تک بات پہنچائی گئی ہے نا یہ ایسے ہی کسی نے کہا ہاں ہاں کسی نے اس تک یہ بات نہیں پہنچائی تھی شاید محمد آسمان کی طرف سے دیکھتے کیا؟ شای؟ تو اس نے کہا شرا عمر بن بخاب کے جوتے کے قصمے جو ہے نا محمد بن اسلام تیرے سے وہ سر اوپر آسمان گزرف تو نہیں دیکھتے میں تو آسمان والے رب سے خیر ادھر سے اترتے مسلمان کی خیر اور خیر سے لیکن میں نے محمد بن اسماعیلوں کی یہ جو تمہارے جیسے پتکار حکمران ہوتے ہیں نا ان کے منہ کو دیکھنا گناہ ہے میں اس وجہ جیسے نہیں ہوں میں ایسے دیکھ رہا ہوں تاکہ یہ سروس تمہارے منہ پڑ جائے اللہ کیا لکھا لکھا ہوا تو میں جب گیا اس کے پاس تو میرے اتنا بڑی امامت کبیر ات الگ بڑا امام کبھی امام تو میں اس کا مطلب یہ نکلا کہ کتنا بڑا نبی اکرم صلی اللہ کے طریقے کا اتنا جو رہا ہے وہ سر پہ امامہ بوڑا رکھتے جا رہا ہے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ہاں ثابت ہوگی یہ بات اللہ صاحب کسی کے اندر یہ بات اچھی ہے یہ میں تجرب میں رہتا تھا کہ بڑا اجما جو ہے سب کہیں سے ہے یہ نہیں ہے یہاں سے میں نے یہ راز پایا ہے کہ اتنا بڑا یہ پہنچا ہوگا بڑا امام باندھا ہے اور صحابہ نے تو اس وجہ سے شیخ محمد کا ذکر جو ہے وہ بارہویں ہاں شیخلام شیخ الاسلام سے ایک آج کا جولام ہے اس کی اگر بات کرائے جائے اور بیڑا اس کا پہلے اور جو پھر یہ ہے کہ بھائی ان شاء اللہ نکل جائے گا مطلب ٹول پکڑ جائے گا ہاں ہاں ورنہ یہ لائن کیا ہے یہ چیز آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ چلیں گے تین طریقے آپ کے سامنے رکھ دیئے ایک طریقہ شافیہ شورت میں فکر کا دوسرا شاف الحمدیہ کا تیسرا شیخ محمد کا سمجھ نہیں آ رہے چوتھا ایک طریقہ پھر آگے کہوں گا ہاں جی تو جا کر پھر فیصلہ کروں گا کہ ان طریقوں میں سے جو عمدہ طریقہ ہے وہ کیا ہے